اسکائپ پر پڑھ لیں گے انسپیک uh, پر کل بھی ہم نے پڑھا لیکن آواز جو ہے وہ بہتر نہیں تھی تو ان اسپیک کل ہم نے میوٹ کر کے اسکائپ سے پڑھا اور اسکائپ کو ہم نے ان سے کنیکٹ کیا تو اس طریقے سے پھر انسپیک پہ ہم نے سبق آواز, آواز پہنچائی تو بہتر ہے کہ ہم یہاں پر اسکائپر ہی پڑھ لیتے ہیں جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے جی آج ہم نے پڑھنا ہے پڑھنی تھی تناخذ کا بیان سبق چاہ تناقض کا بیان تو ایک شعر پہلے دیکھ لیجئے جو کہ پچھلے سبق میں میں آپ کو عرض کیا تھا در تناقض حشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکاں وحدت شرط و اضافت جزو و کل قوت و فیل است در آخر زماں بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا ماشاء اللہ یاد کر لیے بہت اچھی بات ہے در تناقض حشت وحدت شرط دا در کہتے ہیں میں تناقض کے اندر آٹھ وحدتیں شرط ہیں یعنی آٹھ چیزوں کا پایا جانا آٹھ چیزوں کا ایک ہونا ضروری ہے وحدت موضوع نمبر ایک وحدت معمول اور وحدت مکان تین چیزیں وحدت شرط وحدت اضافت وحدت جزب و کل چھ اور وحدت قوت و فعل یہ سات در آخر اور آخر میں جو آخری شرط ہے وحدت کی وہ زمانہ واحد ایک ہونا چاہیے تو یہ انہوں نے آٹھ شرط شرائط بیان کی دراصل اس کا مختصر سا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ تناقز تو آپ کو پتہ ہی ہے تناخذ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا آپس میں مختلف ہونا کہ ایک چیز دوسرے چیز کی نقیز ہے جب اب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے کے بالکل الٹ ہے تو اب ناخویوں اپنا منطقیوں کے نزدیک جو ہے وہ تناخذ کے پائے جانے کے لیے مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ کھڑا ہے پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کھڑا نہیں ہے تو میری بات میں تناخذ ہے میں کہتا ہوں کہ ملکی حالات اچھے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ ملکی حالات اچھے نہیں ہیں پھر یہ قول ہے تناخذ ہے پہلا پہلا جملہ دوسرے جملے کے مخالف ہے لیکن اس تناقض کے پائے جانے کے لیے منطقی کہتے ہیں کہ آٹھ شرطیں ہونا ضروری ہیں آٹھ وحدتیں یا شرط بھی کہہ لیں تو وہ آرٹ یہ ہم نے ابھی بیان کی ہیں وہ کیسے پائی جائیں گی اگر تو قضیہ موجبہ ہو چل پہلے کتاب سے ہی تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ کتاب بھی ہو جائے گی اور بات بھی چلتی جائے گی جی سبق چاہرم کا بیان جب دو قضیہ ایسے ہوں کہ ایک موجبہ ہو دوسرا سالبہ اور ان میں یہ بات بھی ہو کہ ایک کو سچا کہیں تو دوسرے کو ضرور جھوٹا کہنا پڑے تو ان دونوں کے ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوگی کہ ایک کا موجبہ ہونا اور دوسرے کا سالبہ ہونا ضروری ہوگا جبھی تو تناقض بنے گا نا زید کھڑا ہے دوسرا زید کھڑا نہیں ہے دوسرا قضیہ جب تک میں نہیں, نہیں بولوں گا اور ایک میں مجبع ہوگا دوسرے میں ثالبہ ہوگا جبھی تناقز بنے گا اگر دونوں ہی موجبہ ہوں یا دونوں ہی سالبا ہوں تو تناخذ تو نہ ہوا اچھا اور دوسری بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر ایک کو سچا کہیں تو دوسرے کو جھوٹا کہنا پڑے گا اور اگر ایک کو یا اس کے مخالف کر لیں ایک کو جھوٹا کہیں تو پہلے کو سچا کہنا پڑے گا جیسے زیادہ کھڑا ہے زیادہ کھڑا نہیں ہے ان میں سے ایک ہی بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا تو زیادہ کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے دونوں چیزیں تو ممکن نہیں ہیں تو اس لیے یہ ایک دوسرے کی نقیز ہے جیسے یوں کہہ لیں زیادہ عالم ہے زیادہ عالم نہیں ہے تو یا تو زیادہ عالم ہوگا یا نہیں ہوگا تیسری چیز تو کوئی بھی نہیں ہے یا علم ہوتا ہے یا جہل ہوتا ہے تو ایسے ان کے اس اختلاف کو ہم نے کیا کہا تناقض اب آگے تھوڑی سی وضاحتوں نے مزید کر دیا کہ جن دو قضیوں میں تناقض ہوتا ہے وہ دونوں ایک دم سے نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں وہی بات ہے نہ دونوں جمع ہوں گے کہ کہیں کہ جی زیادہ عالم ہے زیادہ عالم نہیں ہے یہ تو دونوں چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور یہ دونوں چیزیں نکل بھی نہیں سکتی کسی شخص سے ایک شخص کے بارے میں بارے میں کہیں کہ زیادہ عالم نہیں ہے اور پھر کہیں نہیں عالم نہیں ہے تو دونوں یہ ممکن نہیں ہے ایک ہوگی تو دوسری نہیں دوسری ہوگی تو پہلی نہیں ہوگی اچھا اب آگے آئیے یہ بات تو آسان تھی واضح, واضح بھی تھی اب ذرا اپنے مائنڈ کو ریکال کیجئے کیجیے دہرائیے قزیے کی طرف ہم نے قضیہ پڑھا تھا کہ کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں قضیہ اسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں ٹھیک ہے قزیے کی دو قسمیں تھیں بالکل شروع شروع میں حملیہ اور شردیا قزیہ حملیہ وہ تھا کہ جس کے اندر جو دو مفردوں سے مل کر بنے دو مفردوں سے مل کر بنے کے اندر ایک تھا قضیح مخصوص تھا قضیح وہ تھا کہ جو ایک خاص فرد موضوع جو ہے وہ خاص فرد ہو زید عالم ہے اب زید ایک مخصوص فرد ہے تو معمول اس موضوع کو ٹارگٹ ٹارگیٹ کیے مطلب دوسری جی خلزیہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا دیکھیے جی تو, تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جی ادھر آپ نے زبادہ بتلائیے گا مہت بلی چی کھا رہی ہے یا ابھی بریک ہو رہی ہے وائس بریک ہے جی قلیہ محصورہ قضیہ طبعیہ قضیہ شخصیہ قضیہ طبعیہ جی السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی جی اب بہتر ہوگی انشاء الحمدللہ جی تو جی میں میں ذرا تھوڑا سا آواز کو آہستہ موڈ میں رکھتا ہوں تاکہ آواز اگر بھی تو بہتر انداز میں پہنچتی رہے تمہارا تناقض یہی تھا کہ دو چیزوں میں آپس میں اختلاف ہو نقیز ہو دوسرے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں اب ہم نے پڑھا تھے پڑھے تھے قضیے قضیے میں ایک قسم تھی قضیہ کی مخصوصہ اور دوسری قسم تھی قضیے کی اسی حملیہ کے ماتحت ایک قضیہ تھا مخصوصہ اور ایک تھا قضیہ حم... قضیہ محصورہ اب ہم مخصوصہ کی قسم کے تحت دو نقیزیں پڑھیں گے اگر ایک قزیہ مخصوصہ میں مثال کے طور پر دو قضیہ مخصوصہ میں جمع کر لیتا ہوں زید عالم ہے یہ قضیہ مخصوصہ ہے نا کہ زید عالم ہے تو اس میں زید ایک شخص معین ہے اور موضوع اور محمول دونوں پائے جا رہے ہیں زید عالم ہے تو موضوع اور محمول کے پائے جانے کے بعد یہ قضیہ مخصوصہ مکمل ہو گیا پھر میں اسی کی نقیز بیان کر دیتا ہوں کہ زید عالم نہیں ہے تو یہ اس کی نقیز ہو گئی اب ہم اگلی بات یہ کرنے لگے ہیں کہ اس طرح کا جب قضیہ مخصوصہ ہو اور اس کی نقیز بیان کرنی ہو تو ہمیں ضروری ہوگا کہ وہ وہ نقیص آٹھ چیزوں میں وحدت پائی جائے گی تب نقیز جو ہے وہ ہوگی یعنی دونوں قضیوں کے اندر موضوع اور محمول میں آٹھ چیزیں ہیں پہلی پہلی اول موضوع دونوں کا ایک ہو اگر ایک قضیہ شرط ایک قزیہ مخصوصہ جیسے زید عالم ہے دوسرا قضیہ بکر عالم نہیں ہے موضوع اگر دونوں کا تبدیل ہو گیا تو اب تب تناقض نہیں ہوگا اب نقیض نہیں ہوگی ظاہری بات ہے اس میں کوئی سمجھنے والی چیز ہی نہیں ہے موضوع اگر مختلف ہو گئے تو نقیض کیسے رہے گی ایک موضوع ہے زید ایک قضیے کا موضوع زید زید عالم ہے زید موضوع ہو گیا عالم محمول ہو گیا دوسرا قضیہ بکر عالم نہیں ہے بکر موضوع ہو گیا عالم نہ ہونا یہ محمول ہو گیا تو پہلے قضیے میں موضوع جو ہے وہ زید ہے دوسرے قزیے میں موضوع جو ہے وہ بکر ہے دونوں کے موضوع میں تبدیلی آ گئی اختلاف ہو گیا ایک نہیں رہے لہذا یہ نقیز نہیں ہوں گے یہ دونوں قذیع آپس میں ایک دوسرے کی نقیز نہیں ہوں گے زید عالم ہے سید عالم نہیں ہے یہ دو یہ دو تو ایک دوسرے کی نقیز ہیں لیکن اگر میں یہ کہوں زید عالم ہے بکر عالم نہیں ہے تو یہ دو، دونوں ایک دوسرے کی نقیز نہیں بن سکتے نمبر دو محمول بھی دونوں کا ایک ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو قضیوں کے اندر نقیز پائی جائے اور آپ اس کو متناقضین کہنا چاہتے ہیں ایسے دو قزیوں کو تو پھر محمول بھی دونوں کا ایک ہونا چاہیے محمول جیسے ہم نے کہا تھا دوسرا جو ایک قزیے کے اندر جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ محمول ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے زید موضوع کھڑا ہونا یہ محمول لیکن دوسرے قذیب میں میں کہتا ہوں زید بیٹھا نہیں ہے تو اس میں تناخذ نہیں ہے پہلے میں نے کہا تھا زید کھڑا ہے بات ٹھیک ہے زید کھڑا ہے دوسرے قذیب میں میں نے کہا زید بیٹھا نہیں ہے تو پہلے ہی کی بات کی پہلی بات ہی کی توثیق ہو رہی ہے کہ ہاں بیٹھا نہیں ہے وہ کھڑا ہی ہے تو محمول دونوں کا ایک نہیں ہے لہذا تناخذ نہ ہوا نمبر تین دو دونوں قضیوں کا مکان بھی ایک ہو دونوں قزیے مکان میں بھی متفق ہو جیسے اگر میں کہوں کہ زید مسجد میں بیٹھا ہے اور پھر میں دوبارہ کہوں زید مسجد میں نہیں بیٹھا اب دونوں مکان ایک ہیں تناقض پایا گیا لیکن اگر میں دوسرا قضیہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ زید گھر میں نہیں بیٹھا زید مسجد میں بیٹھا ہے پہلا قضیہ دوسرا قضیہ زید گھر میں نہیں بیٹھا تو بھائی گھر میں اور مسجد میں دونوں مکان مختلف ہو گئے تو پہلی بات بھی ٹھیک دوسری بات بھی ٹھیک پہلا پہلا جو پہلا قضیہ کیا کہتا ہے زید مسجد میں بیٹھا ہے ہاں بھی ٹھیک ہے مسجد میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے دوسرا قضیہ کہتا ہے کہ زید گھر میں نہیں بیٹھا بات بھی یہ بھی ٹھیک ہے مسجد میں ہی بیٹھا ہے تو جب یہ دونوں مکان تبدیل ہو گئے تو اب بھی تناخذ نہ رہا نمبر چار زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے اگر زمانہ ایک نہیں ہوگا تو بھی تناخذ نہیں ہوگا اگر کوئی یوں کہے کہ زید دن کو کھڑا ہے پھر دوسرا قضیہ یوں بولا جائے کہ زید رات کو کھڑا نہیں ہے تو دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں تناقض کہاں پہلے قضیے میں دن کو کھڑا ہونا پایا گیا دوسرے قضیے میں رات کو کھڑا نہ ہونا پایا گیا تو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے تو تناقض نہیں ہے اگر دن ہی کو کہتے کہ زید دن کو کھڑا ہے اور پھر دوبارہ یہی میں کہتا کہ زید دن کو بیٹھا ہے تو پھر یہ تناقز نہیں پھر تناقض بنتا تھا اچھا پانچمی چیز قوہ اور فیل تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے قوہ اور فیل کی سے کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے بالقوہ ایک چیز ہوتی ہے بالفیل بالقوہ کہتے ہیں کہ کسی کے اندر استعداد ہونا کسی کام کے کرنے کی مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ فلا شخص جو میرے سامنے فٹ پات پر چل رہا ہے اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ یہ ملک کا وزیر اعظم بن سکے تو گویا کہ میں مختصرا یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلاں شخص چلیں اس فلاں شخص کا نام میں زید لے لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ وہ فلا فلاں فلاں والا زید جو میرے سامنے جا رہا ہے کہ زید بال وزیر اعظم ہے بال یہ یہ لفظ یاد رکھنا ہے بال قوا جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر قوت ہے ابھی نہیں ہے یہ ہاں استداد صلاحیت ہے کہ یہ کل کو الیکشن میں کھڑا ہو اور جیت جائے اور وزیر اعظم بن جائے لیکن اگر میں کہوں گا کہ یہ شخص بال فیل وزیر اعظم ہے تو بال فیل کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس وقت میں اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو قوت اور فعل کو آپ دوسرے معنوں میں حال اور مستقبل کا لے لے اگر میں کہوں کہ کسی چیز کے بارے میں کہ یہ بال اس میں یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہاں مستقبل میں اس کے اندر یہ صلاحیت استعداد ہو جائے گی اور اگر میں کہوں کہ یہ چیز بال ایسی ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس وقت اسی وقت میں اس کے اندر یہ استعداد صلاحیت ہے تو یہ پانچویں چیز یہ ہے کہ قوا یا تو بال دونوں قضیے بال ہونے چاہیے یا دونوں قضیے بالفعل ہونے چاہیے اگر پہلا قضیہ تو بال ہو اور دوسرا قضیہ بال ہو تو بھی تناقض نہیں ہوگا اس کی مثال جیسے کہ کہیں کہ اس بوتل میں جو شراب ہے اس میں نشہ لانے کی قوت ہے یہ کتاب کے اندر یہ مثال لکھی ہوئی ہے نیچے کر دیکھیے گا اس بوتل میں جو شراب ہے اس میں نشہ لانے کی قوت ہے پہلا قضیہ یہ مان لیں اگرچہ یہ قضیہ مفرد نہیں ہے لیکن اس کو قضیہ شرطیہ ہی مان لیں کہ اس بوتل میں جو شراب ہے پہلا قضیہ نشہ لانے کی اس میں نشہ لانے کی قوت ہے دوسرا قضیہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسرا قضیہ پڑھیے اور یہ شراب جو اس بوتل میں ہے بال فیل نشہ لانے والی نہیں ہے بال فیل نشہ لانے والی نہیں ہے یعنی دوسرے قضیے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کے اندر نشہ نہیں ہے مستقبل میں ہو جائے ہو جائے ابھی نہیں ہے اور پہلے قزیے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس میں نشہ لانے کی قوت ہے مستقبل میں ہو سکتی ہے کہ ہو جائے ابھی نہیں ہے تو دونوں قضیے جو ہیں وہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں تو ان میں تناقض جی ان میں تناقض نہیں ہے اس نے پہلے میں بھی یہی کہا ہے کہ اس میں کو بالخوا لانے کی صلاحیت ہے مستقبل میں ہے اور دوسرے قضی میں اس نے کہا کہ ابھی اس کے اندر نشہ نہیں ہے بلکہ آگے چل کے ہو جائے گا تو گویا کہ دونوں قضیے صحیح ہیں اس میں کوئی تناقض آپ اس میں نہیں ہے بات ایک ہی ہے ہاں اگر یوں کہیں کہ اس بوتل کی شراب میں نشہ لانے کی قوت ہے اور پھر دوبارہ یوں کہ اس بوتل کی شراب میں نشہ لانے کی قوت نہیں ہے تو دونوں قوت میں ایک ہو گئے اب دونوں جملوں کے اندر بال کا استعمال ہو رہا ہے اس میں تناقض ہو گیا یہ جملے ہیں یا یوں کہہ دیں کہ اس بوتل کی شراب بالفیل نشہ لانے والی ہے اب یہ بھی نشہ لے آئے گی اور پھر یوں کہیں کہ اس بوتل کی شراب بالفیل نشہ لانے والی نہیں ہے تو بھی اس کے اندر تناقض ہے کیونکہ بل فیل جب بول دیا دونوں قضیوں میں تو اب جو ہے وہ آپ نے دونوں کو مقید کر دیا فی الحال کے ساتھ کے ساتھ بلکہ اسی وقت اسی حال کے زمانے کے ساتھ دونوں کو مقید کر دیا اب جو ہے اس کے اندر تنافظ ہو جائے گا تنافظ بھی نہیں ہوگا جیسے زید کی انگلیاں اگر وہ لکھتا ہو یہ اگر کے ساتھ جملہ شروع ہوتا ہے نا اسے شرط کہتے ہیں تو شرط کیا ہے اگر وہ لکھتا ہوگا تو اس کی انگلیاں ہلیں گی اچھا اب اگلے جملے کی شرط بھی یہ چاہیے اگر شرط تو پھر بھی نہیں ہوگا جملہ دیکھیں اس میں انگلیاں اگر وہ نہ لکھتا ہو کیونکہ شرط ہو پہلی شرطی اگر وہ اچھا ویشن کھولے جی تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں جب تک بہتر ہو جائے جی کیا آواز ابھی تک بریک ہو رہی ہے کیا ایک دو تین چارشی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آواز ٹھیک ہے تو یہی تھی کہ کے لیے دونوں کی شرط ایک ہونی چاہیے دونوں قبیوں میں شرط ایک جیسی ہونی چاہیے اگر ہم کہیں کہ زیر کی اگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہو یہ شرط ہو گئی پھر ہم کہتے ہیں کہ زید کی امریاں نہیں ہوتی اگر وہ نہ لکھتا ہو اگر وہ لکھتا ہو اگر وہ نہ لکھتا ہو دونوں شرطیں مختلف ہو گئی ہیں تو اب تناخذ نہیں رہے گا تو یہ چھٹی قسم ہو گئی یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تناخذ کے پائے جانے کے لیے ایک ڈرائیب وہ ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے. ایک مجبا, دوسرا جی کیا ابھی بھی آواز بریک ہے بھائی یا ٹھیک ہے جی جی بس اوکے اوکے تو یہ <coughs> چھٹی قسم ہوگی ساتویں قسم یہ ہے کہ جی ساتویں کل اور جز میں برابر ہونا اچھا چھٹی اگین جی ہے جی السلام علیکم جی آواز آ رہی ہے جی مجھے میری اچھا ایسا کرتے ہیں جی جی آپ ایسا کیجیے کہ یہ سبق بالکل آسان ہے صرف اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں ایک دفعہ اور ممکن ہے کال ہماری اس دفعہ بار بار بریک ہوتی رہی کچھ سگنل بہتر نہیں ہے اور اگلے ہفتے ہم اس کا مختصر سا ایک ریویو کر لیں گے بالکل آسان ہے بس پڑھتے رہیے گا سمجھ آتی جائے گی محض اس کو دیکھ کر پڑھنے ہی کی ضرورت ہے اس میں کوئی سمجھنے والی ایسی چیز ہے نہیں تو بجائے اس کے کہ بار بار کال ڈراپ کریں اور ٹائم بھی ضائع ہو آپ لوگ ابھی جو باقی وقت بچ گیا اس میں ایک دفعہ اس کو جسٹ ریڈ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو سمجھنے والی ہو آ جائے گی سوالات بھی آگے خود ہی دیکھیے گا کہ کر لیجئے گا اگلا سبق ہم سبق پنجم سے شروع کریں گے اور ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا ریویو کر کے اور ہم پھر آگے اکثر مستوی کی بحث پڑھ لیں گے ٹھیک ہے جی, جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم سبق شروع کریں گے جی ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ